أما بعد بدعة بدعة ضلالة ضلالة الشيطان الحدی من همزه و نفسی بسم اللہ صدری ومری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 الحمدللہ للہ آج چھبیس رمضان المبارک چودہ سو پینتیس ہجری پچیس جولائی دو ہزار چودہ اور جمت الواع کا دن ہے ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے سورت الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ و تشریح سورت الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور تشریح صورت الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور تشریح بھائیو سورت الملک کے ترجمے اور تشریح کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس کی فضیلت اور انٹروڈکشن یعنی تعارف کے اعتبار سے میں کل پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون سورت الملک کل تیس آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے پوائنٹ نمبر ٹو سورت الملک اللہ تعالی کے ڈیوائن اوریجنس یعنی مقدس خطبات میں سے ایک اہم ترین اور جامعہ ترین خطبہ ہے اور قرآن پاک میں اس کا نمبر ہے سکسٹی سیون اور یہ پارا نمبر انتیس کی پہلی سورت ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری صورت الملک گنتی کی ان چند صورتوں میں سے ایک سورت ہے کہ جس کی اسپیشل فضیلت مخصوص فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے چند گنتی کی صورتیں ہیں جن کی فضیلت آئی ہے پڑھنے کی ان میں سے ایک سورت الملک ہے چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات سعید الین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سید و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں دو ہزار آٹھ سو اکانوے سن دعود میں چودہ سو سن و میں تین ہزار ساتھ سو چھاسی اور مشکات میں اس کا نمبر دو ہزار ایک سو ہے یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہدی نے بھی اس کی صحت پہ امام حاکم کے ساتھ موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں تیس آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے اپنے حامل کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے بخش دیا الحمدللہ اور وہ صورت ہے تبار اکل لدی الملک ملک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اسے اللہ تعالی سے بخشوا لے گی انشاءاللہ علمی اللہ پوائنٹ نمبر فور جامع ترمزی میں ایک ضعیف روایت بھی موجود ہے انٹرنیشنل لرننگ کے مطابق دو ہزار آٹھ سو نوے اور یہ مشہور حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے امام ترمزی نے بھی خود اس پر جرا کی امام بھائی کی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پہ جرا کی کہ ایک صحابی نے کسی جگہ پر خیمہ لگایا ان کو معلوم نہیں تھا اس کے نیچے ایک قبر تھی اس قبر میں سے سورت الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اشاد فرمایا کہ سورت الملک مانیا ہے یعنی عذاب سے منع کرنے والی روکنے والی اور منجیہ ہے نجات دینے والی ہے لیکن اس حدیث میں یاہیا بن عمر بن مالک یہ ضعیف راوی ہے امام بھئیکی نے بھی ان پر جرا کی ہے لیکن اس حدیث کے سپورٹ میں ایک موقوف حدیث موجود ہے اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے صحیح صنعت کے ساتھ امام بھئی کی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں اس کتاب کا نام ہے اسبات ازابل القبر یعنی ازاب قبر پہ دلائل پہ انہوں نے احادیث جمع کی ہیں انہی احادیث میں سے صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موقوف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے انٹرنیشنل کے مطابق ایک سو اٹھائیس نمبر کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صورت الملک اپنے پڑھنے والے کی قبر میں اس کے قبر کے سرحانے آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس حامل کو جو سورت الملک پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے لہذا یہ سورت نجات دینے والی اور اللہ کے اذن سے بخشش اللہ تعالیٰ کی دلوانے والی سورت ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو اور وہ ہے بھائی وہ الملک کی تلاوت کے معمول کے حوالے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے صورت السجدہ اور سورت الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث میں لیت بن ابی سلیم ضعیف راوی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے طرق ہیں تمام میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے اور شیخ البانی کو بھی اس معاملے میں غلطی لگی انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا لیکن ان کے شاگردوں نے پھر ان پہ گرفت کی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹلی کوئی بات ایسی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ دو صورتیں پڑھتے ہوں البتہ ایک روایت تابعی کے بارے میں صحیح صنعت کے ساتھ سنم دارمی میں موجود ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین ہزار چار سو ترپن اور مشکات میں اس کا نمبر دو ہزار ایک سو چھتر ہے اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مشکات کی تحکیم کے دوران اسی حدیث کے فٹ نوٹ پہ پوری بحث بھی کی ہے عربی میں اس روایت کی صحت کے حوالے سے کہ یہ بالکل صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے کہ مشہور تابعی خالد بن مادان رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ ایک سو تین ہجری وہ رات کو سونے سے پہلے سورت السجدہ اور سورت الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے صورت السجدہ اکیسویں پارے کے اندر ہے اس کی بھی تیس آیات ہیں اور سورت الملک کی بھی تیس آیات ہیں اور یہ وہ رات کو سونے سے پہلے ڈیلی پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی حتیٰ کہ اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ سورت الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھنا یہ ہمارے اسلاق کی سنت ہے اور اس پہ فضیلت بھی موجود ہے اور اس کی روٹین بنانی چاہیے میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا دوں یہ نائنٹین نائنٹی ٹو کی بات ہے جب میں ابھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت ساڑھے چودہ سال تقریباً میری عمر تھی تو مجھے پہلی دفعہ جب صورت الملک کی فضیلت پتہ چلی تو میں نے الحمدللہ اسے پڑھنا شروع کیا اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں میں یہ زبانی یاد ہوگی اور اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ اسے روٹین میں پڑھا جائے اتنی فضائل ہم سن چکے اس حوالے سے تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے مغرب کے بعد چاہے عشاء کے بعد اس سورت کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں زیادہ زیادہ تین سے چار منٹ لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا سورت الملک سورت نمبر سکسٹی سیون پارا نمبر انتیس کی پہلی سورت اور اس میں ایک آسانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار سات سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے رات کے وظائف چھوٹ جائیں اگلے دن وہ زہر سے پہلے پہلے اگر ان وظائب کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا کر دے گا تو اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جاتا ہے فجر کے بعد پڑھ لے اگلے دن زہر سے پہلے پہلے سورت الملک پڑھ لے اپنی روٹین میں اسے رکھے تاکہ قبر میں جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ صورت ہمارا استقبال کرے بلکہ ان موقوف روایتوں میں جو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور خالد بن مادان سے بھی ہیں سنندارمی میں بھی اور باقی کتابوں میں المستدرک للحاکم میں اسی طریقے سے تبرانی میں بھی اور سن الدحیکی کے اندر بھی کہ یہ صورت باقاعدہ پھر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یا تو اس شخص کو بخش دے اگر تو نے اس شخص کو نہیں بخشنا جو مجھے پڑھا تھا تو مجھے قرآن پاک سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تبدیل علی کلمات اللہ ہمارے کلمات تو نہیں بدلتے لیکن ہم تجھے تو قرآن سے نہیں نکالتے لیکن اس شخص کو جو حامل تھا اس صورت کا اسے بخش دیتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس صورت کو صورت الملک کو پارہ نمبر 29 کی پہلی صورت کو شامل کریں اب ان اللہ تعالیٰ اس کا میں ترجمہ اور تشریح بھی بیان کروں گا تاکہ یہ پڑھتے ہوئے اس کا فارم بھی ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور اس کی روحانیت محسوس ہو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ مسلی محمد کما صلی تعلی ابراہیم اللہ مبارک اللہ محمد کما بارک تعلیٰ ابرمیدم مجید صورت الملک کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح تحمد اللہ سمیر علیم من نے شعیتان بسم اللہ رحمان الرحیم تبار اکلبل بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام بادشاہی ہے وہ اعلیٰ کل شعیم قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بادشاہی اس کی ہے دنیا میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی کی بادشاہی میں کہیں نقص ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے دیا امنا ہدعین سبیلا اما شاہ اما کپورہ سورت الدہ میں آیا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو ہمیں مان لو چاہے ہمارا انکار کرو لیکن انجام ایک جیسا نہیں ہوگا ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا برابر انجام نہیں ہوگا ماننے والوں کو اور اپنے رب کی فرمرداری کرنے والوں کو اسی رحمت کا مقام جنت ملے گا اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے دوزخ مقدر ہوگی بولے آبی تعلیم الدیخل مئل حیات علیم اوکم احسن وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے وہ العزیز الحفور اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے اب اس آیت پہ بات کی جائے تو ایک گھنٹہ صرف اس آیت کے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ جو سسٹم نظام بنایا اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو اور جنوں کو آزمایا جائے کہ کون نیک مال کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے سورہ افزاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آیت نمبر چھپن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبا خلقۃ الجنا ونسا اللہ ابدون اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرما برداری چاہے وہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو ماں اریدو من ہوں من میں جنوں اور انسانوں سے یہ تو نہیں مانگتا کہ وہ مجھے رزق دیں وہ ماں اریدو آئی اور نہ میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں ام اللہ رزاق ارزل قوت المتیم بے شک اللہ تعالی ہی سب کو رزق دینے والا ہے قوت والا ہے اور قدرت والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اور ان کو زندگی اور موت میں آزمانا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ جانچا جائے کون اچھے عمال کرتا ہے اور کون برے امال کرتا ہے ول آزب اللہ تعالی اللہ خلق اعتماداتم طیبا کا وہی اللہ ہے کہ جس نے سات آسمانوں کو تہ برتہ بنایا ماں ترافی حلقر من تفاوت تم رہمان کی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق میں کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے کوئی غیر معتدل پن نہیں پاؤ گے رحمان کی بنائی ہوئی تخلیق میں فرج عل بسرا من فطور پس اپنی نگاہ ذرا اٹھا کر دیکھو تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی سمرجرا سم پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو کر بسر خاص حسیر تمہاری نگاہ تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی ناکام اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہوگی تمہیں اللہ تعالی کی کسی تخلیق میں کوئی ایب نظر نہیں آئے گا دنیا کا کوئی سائنٹسٹ کبھی بھی کسی دنیا کی مخلوق کو ڈسکس کرتے ہوئے نیشنل جیوگرافک پہ یا ڈسکوری چینل پہ یا اینیمل پلانٹ پہ کبھی یہ ڈسکس نہیں کرے گا کہ اس مخلوق میں یہ عیب ہے ہمیشہ وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں اچھا اس میں یہ چیز اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ کر سکیں ہمیشہ خوبیاں ڈسکس ہوتی ہیں اور پھر انہی خوبیوں کو انسان کاپی کرتے ہیں اور اپنی تخلیقات کرتے ہیں مثلا یہ ایک ڈریگن فلائی جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں وہ چار پنکھ پر ہوتے ہیں جس کے تیزی کے ساتھ ہلاتے ہیں وہ اور آپس میں ان کی خاص ٹائمنگ ہوتی ہے اسی کو کاپی کر کے امریکہ نے یہ شنوک ہیلی کاپٹر بنائے ہیں جن کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بھی پر ہوتے ہیں اور پیچھے بھی اپوزٹ سائڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں بڑا بیلنس ہیلی کاپٹر ہے ان کا یہ افغانستان میں بھی انہوں نے استعمال کیے شنوک اب وہ سارا اسی طریقے سے تخلیق جو اللہ تعالی کی پرفیکٹ ہے ان کو کاپی کیا جاتا ہے بس خاص حد تک ہی کیا جا سکتا ہے وہ اسی ڈریگن فلائی کے ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہیں اور بال پوائنٹ کے ایک نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے اور دنیا میں اربوں خربوں ڈریگن فلائی موجود ہیں ایک ڈریگن فلائی کا کوئی ماڈل نہیں بنا سکتا ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں اور دوسری میں پچیس ہزار پچاس ہزار آنکھیں وہ اتنے سے ایک کیڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں اور وہ انڈے میں سے نکلتا ہے اگر وہ کہتا ہے یہ خود بخود نکل رہا ہے تو ہم زمین و سامان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا ڈریگن فلائی کا ہم دیتے ہیں اس میں سے اس کو توڑ کے دیتے ہیں اس لیس دار مادے سے ایک ڈریگن فلائی تو بڑی دور کی بات اس کا پر بنا کے وہ بتا انڈا بنانے کو نہیں کہہ رہے تو ساری مخلوقات آج ہی آ جائیں گی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی ایسی پرفیکٹ ہم نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اب اس میں میں گفسو کروں تو بہت ٹائم چاہیے البتہ اس میں میرا سوا گھنٹے کا ایک لیکچر ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے سوا گھنٹے کی گفتگو اپلوڈ ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا آراستہ کر دیا خوبصورت بنایا چراغوں کے ذریعے یعنی ستاروں کے ذریعے اور ان ستاروں کو شیاتی شا... کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا انی میں سے وہ میزائل داغے جاتے ہیں شہاب ثاقب جو بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اب اس کی فزیکل ریزن تو یہی نظر آتی ہے بظاہر کہ ان ستاروں سے وہ شہاب ثاقب گرتے ہیں لیکن یہ کون ڈیسیژ کرتا ہے کہ کس وقت یہ پتھر گرایا جائے گا یہاں پہ پھر سائنس خاموش ہو جاتی ہے سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس زمین کی ڈسٹرب ہوتی ہیں لیکن ان پلیٹس کو کون ڈسٹرب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے کس وقت پہ کرتا ہے اس سے سائنس ڈیل ہی نہیں کرتی سائنس کا یہ ٹاپک نہیں ہے سائنس صرف فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ یہ ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے واحد ریزن ہے اور وہ ہے کریئٹر اس کو پیدا کرنے والا اس کی مرضی کار فرما ہے تو ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا شیاطین پر مزائل داغنے کا میٹرائٹ شہاب ثاقب کا وہ آدنالحم آداب سعیر اور ان سر کے شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی عذاب بھڑکتی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے ولی آدب ولی نفر بداب جہنم اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کریں گے ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب وہ بھی اصل اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کے لیے اب یہ کفر بھی پنجابی میں اور اردو میں آ کے اس کا معنی کچھ اور بن گیا کفر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے کو غیر مسلم کو صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کفر کرنے والا ہے مسلمان بھی کفر کرنے والا ہو سکتا ہے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کفران نعمت, نعمت کی کرنا کفر کہتے ہیں انکار کو جو شخص اپنے عمل سے بھی انکار کر دے اب وہ عقیدے میں بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا عمل کافروں والا ہے مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اسی لیے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں دو سو چھیالیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز اب نماز نہ پڑھنے والا امن تو کافر ہے اس کا عمل تو کافروں والا ہے ہو مسلمانوں نماز نہ پڑھے وہ تو ہم صرف لحاظ کر کے اسے مسلمان ہی گردانتے ہیں کافر نہیں کہتے کہ ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کرتا ہے جب کبھی نماز پڑھتا ہے کروا ہمارا پڑھتا ہے وائز اس کا عمل تو کافروں والا ہے لہذا یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں یا حدیث میں جب کبھی بھی کفار کے بارے میں آیات آئے تو اس میں امپلائڈ ہے کہ عملی کافر بھی اور اعتقادی کافر اعتقادی تو ہم سب کو پتا ہے لیکن عملی کافر ہمیں نہیں پتا کہ ہم مسلمان ہیں اور امل کفر کیے جائیں ہم کہتے ہیں جی یہ تو کافروں کے بارے میں یاد ہے تو ایسا نہیں ہے اگر کافر کو اللہ تعالی نماز چھوڑنے کا ٹانٹ کرتا ہے تو مسلمان کو نہیں کرے گا وہ تو بڑا مجرم ہے اگر ٹریفک سگنل کا پولیس مین وہ سگنل کو توڑے گا وہ بڑا مجرم ہے اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل املی کے مطابق دو ہزار چھ صلی اللہ علیہ ورشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا تعالی تو اس نے عمل سے تو انکار کر دیا اللہ میں اگر سے تجھے مانتا ہوں لیکن مرضی میں نے اپنی کرنی ہے میں عقیدے میں مسلمان ہوں لیکن املن میں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن پانچ وقت تکبیر بیری اللہ سے نماز پڑھنا ہی بڑا مشکل کام ہے یہ قبول نہیں ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑھی قبول نہیں ہے بیوی منع کرتی ہے مانگ رہتی میں دودنی بخشا گی یہ بڑا مشکل کام ہے تو اپنے عمل کو بھی ہمیں اسلام کے مطابق کرنا ہے یا یو الدینہ آ منو ادغلوف اس اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدے تیتر آدے بٹیر نہیں ٹوٹل پیکج ہے پورا اسلام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اب میں یہ ترجمہ اس کا کروں گا کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وہ بے اصل مصیر اور کیا ہی بری جگہ ہے ایزا القوفی ہا سمی الا شہی جب کبھی بھی انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کا چلانا سنیں گے دوزخ کی چیخوں پکار سنیں گے اتنے جوش میں ہوگی اللہ کے بحاف پہ وہ انسانوں پر غصے میں ہوگی وہیا تفور اور وہ جوش مارتی ہوگی تمیز من الغیر قریب ہے کہ وہ غضب اور غصے سے پھٹ پڑے ظاہر ہے جی اتنا عرصہ دوزخ پیدا تو ہو چکی ہے جنت پیدا تو ہو چکی ہے اور لوگ ہزاروں سال سے اللہ کی نافرمانییں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن تو پھر دوزخ آن دا بہاف آف اللہ ان مجرمین سے بدلہ تو لے گی آسب اللہ کلا نذیر جب کبھی بھی کسی دوز کی گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا فرشتہ اس کا خزانچی پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا لگتا تو ایسا ہی ہے تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے کیا اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے ندیر کی کہیں گے ہاں کیوں نہیں اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے پیغمبر تو آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی شہ نہیں نازل کی یہ ڈکوسلا ہے یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یہ دنیا میٹھی ہے اگلی کس نے دیکھی ہے ہم نے کہا یہ تو سب فضول اگلوں کی کہانیاں ہے انگ تم اللہ فی البلا تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں جس نے ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہم نے کہا تو ہی گمراہ ہے اب یہاں بھی یہی ہوتا ہے جب کسی کو سمجھائے وہ کہنا جی کہ اپنی قبر ہی جانا ہے میں اپنی کبر ہی جانا ہے دازہ کریں اسی شخص کو اگر یہ بتائیں کہ دنیاوی طور پہ اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو کہے گا جی بڑی مہربانی جناب مجھے آپ نے بتا دیا وہ نہیں کہیں گے جناب تُصے اپنی قبر جانا ہے کہ میں اپنی قبر ہی جانا ہے آج گورمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تقبیر الا سے پڑے گا پہلی ساتھ میں اسے پانچ ہزار فی نماز دیا جائے گا تو کیا خیال ہے پہلی ساپ میں جگہ مل جائے گی ہمیں دوسری والے کو تین ہزار تو جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ان کی رات کو آنکھ ہی نہیں لگے گی کیوں دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے تو یہ سارے بہانے ہوتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی او جی رسکے لال بھی عبادت ہے ٹائم نہیں ملتا بھائی ایک چیز کے عبادت ہونے سے دوسری عبادت کیسے ختم ہو جاتی ہے تو نہ یہ دو ایکسٹریمس ہے ایک طرف وہ این جی اوز ہے جو صرف حقوق حکوقات پر زور دیتی ہیں حقوق اللہ کہتی ہیں جی اللہ نے معاف کر دینے اچھا جی دی تو گارنٹی دی تھی کہ تو انو کہ تصای معاف کرواؤ گے اور دوسری طرف جو علماء کا طبقہ ہے ان کا سارا زور داڑی و پگڑی اور نمازوں پہ ہوتا ہے حقوق حکوقات کی طرف توجہ نہیں دیتے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے اللہ کے بندوں کے حقوق بھی دراصل اللہ ہی کے حقوق ہے اللہ ہی نے حکم دیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ ہی نے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا تو حقوق حقباد بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں تو ہمیں جب بھی کوئی سمجھانے والا آیا تو ہم نے کہا یہ تو بس گمراہی کی باتیں ہیں اپنی فکر کرو تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری درجے میں حق کو واضح کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور سورت البقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو اس وقت یہ آیات موجود ہیں آیت نمبر ہے 38 ایٹ الحت <سؤال> منہا <سؤال> جمیہ ہم نے حکم دیا کہ اے اولاد آدم اور آدم علیہ السلام تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ فا یا منی ہدا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی فمن فلا خوفن عليهم ولا هم تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی غم ہوگا اور نہ اسے کوئی خوف ہوگا لذیذی آیاتی نا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے ان کا کفر کریں گے اصحاب النار خالدون وہی ہوں گے دوستی اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ تو کتابوں کو جو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا نبیوں کی دعوت پر لبا کہنے والا وہ ہدایت پر ہوگا تو وہ آپ دیکھ لیں آیت ہم نے سن لی کہ وہ دو کا فرشتہ پوچھے گا کوئی نبی نہیں تمہارے پاس آیا تھا نبی تو آئے تھے کتابیں تو آئی تھیں ہم نے خود نہیں مانا اللہ اکبر اور پھر سور شاہ کی آیت نمبر 133 میں اس سے بھی اگلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے آدم اور ابلیس کا ذکر کیا اس میں کہا کہ جب ہم نے آدم کو زمین پر اتارا اتارا تو فرمایا او لا منہا جمیا ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتراؤ آؤ بادم لبا تم میں سے بعد باز, باز کے دشمن ہوں گے فعما یا اتنا کم یہ وہی الفاظ اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی فمن تبا تو جو کوئی ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا اب اگلے الفاظ سنیں فلا بلو الا یشا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا تو یہ آیت مسئلہ تقدیر کو بھی حل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر اسی پر غالب ہے جو کتاب کی پیروی نہیں کرتا جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا تو اس کا مطلب ہے بد بختی کون کماتا ہے ہم خود یہ قرآن کا مسئلہ تقدیر اور لوگ آگے بڑے بھولے مان کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور جناب یہ بتائیں کہ جی ہماری تقدیر میں پہلے لکھ دیا گیا تو اب تو ہم نے نماز تو پڑھنی نہیں برائیاں تو کرنی ہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا اس سے یہ پوچھو کہ بھائی میرے اسی شخص کے بندہ وائلٹ جو ہے وہ چھین لے اور اس میں سے پیسے لے اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا جا آپ تقدیر کو رو تو مان لے گا یا اسی شخص کو کبھی پوچھیں کہ جب تجھے پیشاب آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے بھوک لگتی ہے تو روٹی اپنی مرضی سے کھاتا ہے جب اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تقدیر پہ ڈال دیتا ہے کبھی شیطان پہ ڈال دیتا ہے آج تک ہمارے اباؤ اجداد میں کسی نے یہ بات سنی کہ شیطان فزیکلی ٹینجیبل فارم میں کسی کے سامنے ظاہر ہو اور کہ میں تو آج مسیحی نہیں بڑن دینا کبھی نہیں ایسا ہوگا یا کبھی ایسا ہو کہ ازان کی آواز آئے اور ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے ایسا بھی نہیں ہوگا امنا ہدینا سبیلا اما شاہ کروں اما ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو اسے مان لو چاہے انکار کرو یہ تو من چلے کا سودا ہے جو لے گا وہ ٹھیک جو نہیں لے گا اپنا بیڑا غرق خود کرے گا تو مسئلہ تقدیر کا بھی حل سورہ سورا کی آئن نمبر 133 میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر اخلاقی حص رکھی ہے ہر شخص کے اندر اخلاقی حس موجود ہے دنیا کا ہر شخص اچھائی کو اچھا اور برائی کو برا سمجھتا ہے جھوٹ بولنا دنیا کے ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور سچ بولنا اچھا سمجھا جاتا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہ کرنا اچھا میں کہتا ہوں ایون ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے کبھی کوئی ایسی فلم نہیں بنی جس میں جھوٹے کو اور ظالم شخص کو دکھایا جائے کہ وہ جیت گیا یہ ہمارا اندر ہمیں کہتا ہے ہماری اخلاقی حص کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے بس اس کی وجہ سے چاہے نبیوں کی دعوت ہم تک نہ بھی پہنچے تب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹل ہیں جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ سکتا ہے اچھائی اور برائی کی تمیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی تھی ایسا تو نہیں تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے یا کسی کا مال ہتھیانہ برا ہوتا ہے کبھی نہیں کسی کے پاس نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو کتابیں نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی ہماری اس اخلاقی حص کی وجہ سے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا برا ہے کسی کے ساتھ خیرخوائی کرنا اچھا اور کسی کے ساتھ بدخائی کرنا برا ہے عدل کرنا اچھا اور ظلم کرنا برا ہے الحمد للہ تو یہ معاملات بالکل کلیئر ہے اب آئیے جناب کرٹیکل آیات اور میں یہ کہتا ہوں یہ آیت اتنی اہم ترین آیت ہے پرانے پاک میں کہ اس آیت پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس پہ گفتگو کروں گا اور وہ آیت ہے سورت الملک کی آیت نمبر دس کہ دوستی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو اب وہ چیخوں کو گار کریں گے کیا چیخوں کو گار کریں گے مقابلو کنہ نسماؤ نہ لم کنہ فی اصح بغیر کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے کان لگا کر اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے وہاں جا کے سارے مانیں گے کہ یہ عقل دی تھی ہمیں استعمال کرنی چاہیے تھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تقدیر پر چھوڑ دیتے کہ کان دیے تھے ان کانوں کو استعمال کر کے حق بات کو حاصل کرنا چاہیے تھا کوئی حق بات بتاتا تو اس کو سن لینا چاہیے تھا قنا نسماقل کنہ فی اصحاب سعید کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے اور اللہ تعالیٰ اس پر گاڑا فتوا دیں گے اگلی آئے طرف پلی اساب سعید ان دوستیوں نے اپنے اقلی جرم کا اعتراف کر لیا بس پھٹکار ہو ان دوستیوں پہ اب کچھ نہیں ہو سکتا جرم اب مان لیا تو کیا مانا اللہ اکبر اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں جب ٹین کمانڈمنٹ آئیں آیت نمبر 23 سے لے کر انتالیس تک 17 آیات میں ان 10 کمانڈمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نائنتھ کمانڈ یہ ارشاد فرمائی جو تورات اور انجیل میں بھی موجود تھیں اور قرآن میں بھی آئی اس میں میرا پورا لیکچر ہے ایک گھنٹے کا مسئلہ نمبر 77 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ نائنتھ کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ولا تکما ل علم اے انسان کسی چیز کی تیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں علم نہ آ جائے. ان علم ول بسرا ول ہوا دا کلو بے شک کان آ اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان تین اضا کو استعمال کر کے نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ڈوزر میں جو پہنچ کے کہنا ہے کہ دنیا میں ہم سن لیتے اور عقل استعمال کرتے تو آج دوزر میں نہ ہوتے دنیا میں کیوں نہیں کیا اسے اور یقین کریں اس کا کلائمیکس سورت الانام کی آیت نمبر 36 وہ سورت بلی اسرائیل کی 36 یہ سورت الانام کی 36 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما نما یس يسمعون الدین یس بے شک حرک بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کان لگا کر سن لیتے ہیں بل مئو یب آسو ملا سما اللہ اور جو مردے ہیں جو اپنی عقل کو کانوں اور آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اللہ نے کہا یہ مردوں کی مانند ہے ان کو تو قیامت والے دن ہی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا لیکن اس دن تو ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوگا اس دن اگر کسی کو سمجھ آ بھی گئی تو کیا فائدہ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی پتا نہیں جی اللہ کو پتہ ہے کون حق پہ ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے لیکن اللہ کو پتہ ہونے کا ہمیں تو فائدہ نہیں ہمیں تو تب فائدہ ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے مجھے پوری زندگی یہی نہ پتہ چلے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور میں کہوں کہ جی جناب وہ اللہ کو پتا ہے کس کی نماز ٹھیک ہے کس کی غلط ہے اللہ کو تو پتہ ہے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی اور دین کو محفوظ کیا قرآن و سنت کی فارم میں اس لیے کہ تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اسے ہدایت حاصل کریں انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پھٹکار ہو اب ان دوستیوں پہ ان لذینہ یقا رب بل غیب لاہم مغفرت کبیر بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا ازر دیکھ کے مانا تو کیا مانا دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے بغیر دیکھے جو مانتے ہیں اپنے رب کو یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا پہلے دوسیوں کا ذکر اب جنتیوں کا کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب کو مانتے ہیں رب کو دیکھے بغیر دیکھے رب کی نشانیاں تو بہت ہیں ہر جگہ رب کی ہی نشانیاں ہیں اکل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں کسی کو شوق ہو تو مسئلہ نمبر ففٹی ہے میرا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت ایک گھنٹے کی گفتگو ہے سنت پہ کا ترجمہ اور تفسیر اسی رمضان کے پروگرام میں یا دو سال تین سال پہلے میں نے بیان کیا تھا اس میں میں نے بتایا کل کے لیے بڑی نشانی ہے بس اللہ نظر نہیں آ رہا باقی اللہ کی ہر قدرت نظر آ رہی ہے تو بغیر دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر بسر تم ابھی تم آہستہ آواز سے بات کرو یا اونچی آواز سے نہ ہوں علیم بزاس سدور بے شک اللہ تعالی تو سیما کے چھپے ہوئے بھی جاننے والا ہے اللہ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے اللہ یا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا کیا بات ہے ایسی آئے پوری قرآن میں کوئی نہیں اللہ یا علم خلق اور بڑا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا تو ماں کے پیٹ میں جب ایک ایمبریو تھے بلکہ اس سے بھی پہلے چلے گئے ایک نتبے کی پام میں تھے اس وقت بھی تمہارا رب تمہیں جانتا تھا جب ایمبرونک سٹیج پہ تھے اس وقت بھی تمہارا رب تمہیں جانتا تھا اسی نے بچہ بنا کے تمہیں باہر نکالا اور تمہیں ہر طرح کی انوائرمنٹ فراہم کی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بلی کا ایک دن کا بچہ اس ٹیبل پہ میں رکھ دوں نا تو وہ نیچے نہیں گرے گا لیکن انسان کا ایک سال کا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھ دیں وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا نیچے گر جائے گا اتنا لاچار انسان تھا اور اللہ نے اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کیے اللہ ممن خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اس کو تو سب کچھ پتا ہے اس نے تو ڈی ایم اے کی اسٹرکچر بنائی ہے تمہاری اس کو تو ہر چیز کوڈڈ فارم میں اسی نے تو کوڈ کی ہے وہی تو جاننے والا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا بہ الفیف الخبیر اور وہ تو بڑا باریک بیم ہے اور خبر رکھنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس پہ اگر بات کی جائے بہت ٹائم چاہیے تین لیکچرز میں بتا دیتا ہوں مسئلہ نمبر ساٹھ ہو لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹفک فیکٹس مسئلہ نمبر ففٹی نائن منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اور مسئلہ نمبر سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ اس میں میں نے یہ تمام دلائل پیش کی ہیں اس حوالے سے الحمدللہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو اس قابل بنایا ہے اس نے تمہارے لیے نرم کر دیا ہے پس اس کے بنائے ہوئے راستوں میں چلو اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہوتی قوت مزاحمت نہ ہوتی تو ہم زمین پہ چل بھی نہ سکتے سلپ ہو جاتے یہ زمین پر چلنے کے قابل اللہ نے ہمیں بنایا اور اس کو اگر اور براڈر سنس میں دیکھیں تو دنیا میں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے اگر بڑھ جائے تو زمین پہ کوئی چل نہیں سکتا تو اللہ فرما رہے ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ تم اس پہ چلتے ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چلو وکلو مرز مر اور اس میں سے جو رسک اللہ نے تمہارا پیدا کیا اس رسک میں سے کھاؤ لیکن کیا صرف کھانا پینا موج اڑانا ہے؟ نہیں وہ الشور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ تمہیں اس کی طرف جمع ہونا ہے اٹھ کھڑے ہونا ہے مرنے کے بعد خالی کھانا پینا موج مارنا نہیں ہے یہ اکاؤنٹبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے راستوں پر چلو اور اس رسم میں سے کھاؤ وہ الحمد مشور یہ بات یاد رکھنا تمہیں اللہ کی طرف اٹھنا ہے اللہ ہوتا امل تم ملف سما یقا بکم الفا ادا یا تمور کیا تم اس ہستی سے امن میں ہو گئے ہو بے فکرے ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ تمہیں زمین بے دھسا دے اور زمین کاپتی رہے تمہیں لے کر اسی نے زمین کو سٹیبل بنایا ہے اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دسا دے وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے اور یہی پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے اللہ تعالی اپنی شان کے لائق ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ نشن من حبل الورید وہ ہماری جگہ جہاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے وہ ہوا محکم ائی نماکم تم تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور سورت المجادلہ میں آیا تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ ماں ما ما کانو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہماری شہادت سے زیادہ ہمارے قریب ہے اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے کیا تم اس ذات سے بےخبر ہو گئے اس ذات سے امن میں ہوگئے بے فکرے ہو گئے چاہے تو تمہیں زمین میں اعتقاد ہے اور زمین کامتی رہے ہر وقت تم اسے اسٹیبل ہی نہیں کر سکتے زلزلہ روکا جا سکتا ہے سلاب کو تو پھر بھی ڈیم بنا کے کسی حد تک روکا گیا زمین کا زلزلہ کون روکے اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں بے فکرے ہو گئے وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ڈبل ون ڈبل نائن. ڈبل نائن. نمبر ایک لونڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی لمبی حدیث ہے اس کے اینڈ پہ یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا این بتا اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا فس سما اللہ آسمانوں میں ہے پھر پوچھا میں کون ہوں تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو یہ یا مب یہ مؤمنہ ہے تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اپنے ارج پر مستوی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری جگہ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے اب اس کے لیے مثال بیان نہیں ہو سکتی لے سکم مسلی شیئر بحمت سمی المصیر اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری جگہ جہاں سے زیادہ قریب ہے اس کی ہم تفصیل بیان نہیں کر سکتے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے تقریباً ایک گھنٹے کی مسئلہ نمبر فورٹی ون کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اسماع و صفات کے حوالے سے بعض سلفی العقیدہ حدیث لوگ ایک ایکسٹریم پہ ہیں اور بعض جو ہیں وہ ہنفی اور دوسرے لوگ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں اس میں حق راستہ درمیان کا ہے کہ کیا اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے اسماء و صفات کے حوالے سے اس میں میں نے مثلاً نمبر 41 میں گفتگو کی ہے بارہ امل تم ملف یہ تمور ام امن تم ملف اسماسلا علیہ کیا تم اس حسی سے بے فکرے ہو گے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤں کی بارش کر دے پتھروں کی بارش کر دے فستا لمول پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈر سنانا کیسا ہوا تم پیغمبروں کو کیجوال لیتے رہے کتابوں کو کیجول لیتے رہے اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹا تو یہی سمجھتا رہا ولاقت فقانکیر اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو پھر میرا کیسا ہوا انکار کرنا ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے میرا انکار کیا دیکھ لو قوم موسا کو سیرونیوں کو اللہ نے ڈبو دیا نور علیہ السلام کی قوم تو غرق کیا سوائے اٹھہتر لوگوں کے لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں ان کی بیوی بھی ہلاک ہوئی نبی کی بیوی ہو کر نبی کی اولاد بھی ہلاک ہوئی حضرت نور علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہوا یہ ساری قومیں قوم آد ہلاک ہوئی قوم سمود ہوئی دیکھا کیا انجام ہوا ان کا کیا تم نے آسمان پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ان پرندوں کو کہ کیسے وہ پر پھیلاتے اور اکٹھے کرتے ہیں اور یہ وہی نیوٹن تھرڈ لا آف موشن اس کے ذریعے وہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے ہر ریئکشن ہوتا ہے ہر ایکشن کا اس کی وجہ سے وہ اڑتے ہیں کیا تم نے ان کو پر پھیلائے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ اکبر ما یو سیکر رہمان کون ہے جو ان کو تھامے سوائے رہمان کے یہ رحمان نے تھاما ہوا ہے ان پرندوں کو آج سائنٹسٹ تو یہی کہیں گے کہ بھائی یہ فورس آف بوائنسی ہے قوت اچھال ہے جو اشمیدس پرنسپل ہے کہ کسی کسی بھی باڈی کے اوپر جو قوت اچھال ہے وہ اس کا جو جسم کا وزن جتنا جتنا ولیوم وہ ڈسپلیس کرتا ہے اس کا پانی کا یا ہوا کا اس کے وزن کے برابر ہوتا ہے قوت اچھال کی وجہ سے پرندے اڑتے ہیں اور کشتیاں چلتی ہیں لیکن قوت اچھال پیدا کس نے کی ہے اللہ نے یہ اب سائنس کا کوشچن یہاں <سؤال> پہ آ ختم ہو جاتا ہے وہ oh, اینڈ پہ یہ ہی کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینامینا آف نیچر یہ قدرت کا قانون ہے وہ قانون کس نے بنایا اللہ Creator نے کریٹر نے گاڈ نے اللہ نے خدا نے اللہ نے وشنو نے بھگوان نے جو بھی نام اس کو دے لے وہ ایک اللہ تو ان پرندوں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے اگر کنویں اچھال ختم ہو جائے تو یہ پرندے ہمیں اڑ تو نہ سکے کبھی بھی نہ اڑ سکے ماں سے کہوں نہ اللہ رحمان ان نہ ہو بصیر بے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے ہر چیز اس کی نظر میں ہے امن حاض اللہ جن دقم یوم سرکم میں رحمان بھلا بتاؤ تو کہ کون ہے کہ جس کے لشکر اللہ کے رحمان کے مقابلے پہ تمہاری مدد کر سکیں ان الکافرون اللہ فی غرور یہ انکار کرنے والے تو نہیں ہیں مگر دھوکے میں کافر مراد غیر مسلم نہیں ہر انکار کرنے والا دھوکے میں پڑا چاہے اپنے عمل سے کرے چاہے عقیدے سے رزقا بھلا کون ہے کہ جو تمہیں رزق دے اگر اللہ ہی اپنا رزق روک لے فی لیکن یہ بھیڑ ہے اور سرکشی اور نفرت میں بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ اگر رسک روک لے اور رسک روکنا تو بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اگر سورج کو ہی غائب کر دے تو ہم لوگ زمین میں مر جائیں دنیا میں جتنے موسم ہیں سورج کی وجہ سے یہ پودے اپنی خوراک فوٹو فوٹوسنتھس یائی تعلیف کے ذریعے جو بناتے ہیں سورج کی روشنی کی وجہ سے اگر پودے ہی مر جائیں تو جانور پودوں کو نہیں کھا سکتے ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہے گندم پک نہیں سکتے بھوکے مر جائیں یہ اللہ ہی ہے جو رزق دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم رزق روک لیں لیکن یہ اسی اللہ کا صبر ہے کہ شرک ہوتا دیکھتا ہے اپنی نافرمانیاں ہوتی دیکھتا ہے رزق نہیں روکتا یہ اس کی رحمت ہے مکتبہ اعلی نفس رحما اور ہم نے اپنی جان پر یہ لازم اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا جان کا لفظ تو نہیں بولنا چاہیے اللہ کے لیے اپنے نفس پہ یہ لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم کریں گے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر غزب پر بھاگنی رہے گی سبقت لے جانے والی یہ اس کی رحمت ہے کہ نافرمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہی اپنا رزق روک لے لیکن تم ڈھیٹ اور سرکشی اور نفرت میں بڑھ چکے ہو افام يَمْشِي مقباً اعلی وجہی اہدا کیا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہو کیا وہ ہدایت پر ہوگا سب سراط مستقیم یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر سرات مستقیم پر سیدھا چل رہا ہو وہ ہدایت پر ہوگا سائے جو سرات مستقیم پر ہوگا وہی وہ ہدایت پر ہوگا دنیا میں بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ یہاں سے اب جیلم سے لاہور جانا ہے تو اب وہ الٹا چلنا شروع کر دیں اسلام آباد کی طرف منہ کر لے اور اسلام آباد پہنچ کے کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تو سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی تجھے الٹا چلنا ہی نہیں چاہیے تھا چلنے سے پہلے تجھے علم تو حاصل کرنا چاہیے تھا راستہ اپنا اس وقت واضح کرنا چاہیے تھا اب اپنے آپ کو ملامت نہ کرو کسی اور کو ملامت نہ کرو اپنی جان کو ملامت کرو تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہدایت پر چل رہا ہے کیا وہ اور جو بے ہدایتہ شخص ہے وہ برابر ہو سکتے کبھی برابر نہیں ہو سکتے الہی انشم و جا مسلم اول ابسار اول اف ادا تشکرون اے بہب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان اور آنکھیں اور عقل دی قلیل ما تشکرون لیکن بہت کم ہی تم اللہ کا شکر کرتے ہو اور شکر کیا ہے کہ جس نے یہ آزاد دیے ان آزاد سے پھر اس ذات کی نافرمانی نہ نا کی جائے آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حلال کے لیے اٹھے آرام کے لیے نہ اٹھے پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حلال ڈالا جائے حرام نہ ڈالا جائے ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ ہلال کی طرف بڑھے حرام کی طرف نہ بڑھے زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حلال کل مار نکلے حرام نہ نکلیں یہ شکر ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو وہی اللہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور بالآخر تمہیں مرنے کے بعد اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے وہ یقور حاضر ہوا تم ساد یقین اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گا وہ قیامت کا دن جس کا تم وعدہ دیتے ہو اگر سچے ہو بتاؤ قیامت کب آئے گی ال ام نم اللم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں قیامت کی تاریخ یہ یا سن جانتا ہوں ہاں نشانی آپ نے ضرور بتائیں بخاری اور مسلم میں آتی ہیں لیکن ڈیفینیٹلی ڈیٹ نہیں بتائی تاریخ نہیں بتائی اور نہ یہ میرا کام ہے صرف قیامت کا ڈر سنانا میرا مقصد ہے کل انم العلم ان اللہ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وہ ان نما انا نذیر امبین اور میں تو نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا کہ ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے اللہ کا راستہ اختیار کر لو ادر وائز اکاؤنٹبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ ہونے والی ہے قیامت کے دن کی جواب دہی ہونے والی ہے فلم حضول فتن سی اتوجو کفرو اور یاد رکھو پس جب قیامت کے دن کو یہ لوگ دیکھیں گے جو بڑا کہتے ہیں بتاؤ قیامت کب آئے گی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے انکار کرنے والوں کے وکیل حاض اللہ کن تم بھی پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا تمہیں وعدہ دنیا میں دیا جاتا تھا تم مزاق اڑایا کرتے تھے کب آئے گی قیامت کب آئے گی اب دیکھ لی قیامت اللہ مماؤ رحمنہ محبوب فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے صحابہ کو بھی ہلاک کر دے یعنی تم لوگ یہ پلان کرتے ہو کہ یہ دین کی دعوت ختم کر دیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا اور صحابہ کو ختم کر دیا تو دین کا ملیا میٹ ہو جائے گا بالفرض اگر اللہ بھی یہی ارادہ کر لے کہ ہمیں دنیا سے ختم کر دے جیر کافرین عذابن علیم تو کافروں کو اس دردناک عذاب سے کون بچائے گا تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے کر گئے وہ تو ہونے والا ہے حق اگر دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اہل بیت علی مردوان چلے بھی گئے تو کیا حق ختم ہو گیا حق تو یہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اکاؤنٹبلٹی ہونی ہے تو اے نبی فرما دو اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے صحابہ کو بھی تم پھر بھی اداف زنی بچنے والے اگر تم اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار نہیں کرو گے سمئی ہو جیر القاف علیم اور رحمان آ منہ بھی توکلنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے وہی رحمان ہے جس پہ ہم نے تبکل کیا اسی پر ایمان لے کر آئے اور اسی پر ہم نے کیا من تو فسطہ تو ام کریب تم جان جاؤ گے کون کھلی گمرائی میں ہے موت بخاری اور مسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی مرتا ہی پتا چل جائے گا ایون موت سے بھی پہلے جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے حرک اور باطل کا واضح ہونا سب پر آیا ہو جائے گا کل آر آئی تم نسبا کم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بھلا بتاؤ تو کہ اگر تم صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے زمین کا پانی زمین کے اندر ہی دھنس جائے سمعی عتی کم بیمار تو کون ہے جو اس پانی کو سامنے لے آئے نظروں کے سامنے چلتا ہوا اگر اللہ تعالی پانی زمین میں سے ختم کر دے اور اسی پہ یہ صورت ختم ہوئی بے شک اللہ ہی ہے جو پانی کو سامنے لے کر آئے گا بھائیو اب کنکلوڈنگ کلمات کیونکہ افطاری کا وقت بھی قریب آ چکا ہے تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کس طرح کیا کم آرائی تما کم گرن سمئی کم بائن بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے کون ہے وہ پانی تمہارے سامنے لے آئے تمہاری نظروں کے سامنے چلتا ہوا اور دنیا کی ساری زندگی پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے اسی کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم پانی پہ ہوگی پانی دنیا سے ختم ہو جائے ساری مخلوقات ختم ہو جائے تو صرف ایک پانی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو اس کا انجام دکھا سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے یہ اسی نے سارا سسٹم بنایا ہے سورت الحجر کے اندر تو پوری ڈیٹیل آتی ہے اللہ نے کیسا واٹر سائیکل کیسا واٹر سائیکل جو ہے وہ قائم کیا ہے کہ کہاں سے اویپوریشن ہوتی ہے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کر بادروں کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے گلیشیئر تک پہنچتا ہے وہاں پر گلیشیرز کی فارم میں پانی جو ہے وہ جمع ہوتا ہے پھر سورج کی تفصیل سے وہ پگلتا ہے اور دریا جو ہیں وہ اوپر بھی چلتے ہیں خشکی کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی پانی کے سوتے چلتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ وائٹر واٹر سائیکل کا جو سسٹم چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم قائم کر لیا ہے کہ اتنا محکم سسٹم ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کرنا پڑے وہ کر نہیں سکتا یہ اربوں خربوں ٹن پانی دنیا کا کون سا ریزروائڈ سٹور کر سکتا ہے اس کے لیے تو بڑی جگہ چاہیے اور پھر کیسا گلیشیئر کی فارم میں سٹور کیا جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت پگھلتا ہے اور پوری دنیا کے اندر پانی جاتا ہے تو اگر پانی ہی اللہ خوش کر دے تو کون ہے جو پانی کو سامنے لے آئے تمہاری نظروں کے سامنے چلتا ہوا تاکہ تم اس سے نفع حاصل کر سکو بے شک اللہ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے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 سب لوگ اس طرح ورٹیکلی اس طرح لائنیں بنا لیں تاکہ سرو کرنا آسان ہو آمنے سامنے ہو کر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے یہ تکلیف دور کرے اور ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اللہ تبارک و پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور اللہ سے و پاکستان سے دنگا و فساد فرقہ واریت کی لانت پوری دنیا سے ختم فرمائے <تصفح> افطاری کے ساتھ انشاءاللہ کھانا بھی سرو کیا جائے گا اچھا خاصا کھانا ہے پچھلی دفعہ کم پڑ گیا تھا تو اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ شاء اللہ چار پانچ سو بندوں کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اور افطاری کے ساتھ کھانا ہوگا تقریبا سات بج کے دس منٹ پہ افطاری ہوگی جب تک اناؤسمنٹ نہ ہو افطاری کوئی نہ کریں کیونکہ آج کل بعض لوگانے جلدی دیتے ہیں ٹائم ٹیبل سے بھی پہلے تو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق افطاری ہوگی اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر آپ کو دس پندرہ منٹ کا وقفہ ہوگا کھانے کے لیے بھی اس کے بعد انشاءاللہ جماعت سے نماز یہیں ادا کی جائے گی وزو کا انتظام بھی نیچے موجود ہے ٹائلٹس میں موجود ہیں اور کسی کو اگر کوئی سوال جواب کرنے ہو تو پھر نماز کے بعد ہی انشاءاللہ اس کا کوئی اہتمام ہو سکتا ہے سبحان اک الم بحمد الا اللہ فرقہ اطوب علی کرتے تھے دلو صرف قسمت پہ اپنی راز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول والا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آکا میرے مولا میرے آکا میرے مولا محمد دل اللہ محمد رتو اللہ کلے آل ندی نل سلے آلہ سلے آلہ موہن مرد سلے آدی نا ندی آمد